میرے بھائی سجدے کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اٹھیں گے اگر یہ پہلی رکت تھی اور تیسری رکت تھی تو آپ بیٹھیں گے دوسری رکت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے چوتھی رکت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے ڈائریکٹ اٹھنا نہیں ہے اور اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو جلسہ استراحت ہلکا سا بیٹھنا ہوتا ہے اس میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا کوئی دعا نہیں پڑھنی کوئی ذکر نہیں کرنا لیکن بیٹھنا ہے کیوں بیٹھنا ہے میرے بھائی اس حدیث کی بنیاد پہ جو بخاری شریف میں آتی ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں مالک ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا فَإِذَا كَانَ فِي وطر من نفی واتی لمین حب حتٰ قائدن جب آپ تاک رکت میں ہوتے پہلی رکت میں ہوتے یا تیسری رکت میں ہوتے لم حب حتیٰ یسوی قائدن آپ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اچھی طرح زمین پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اس سنت کو پرعمل نہیں کرتے ہوں گے لیکن میرے بھائی آج کے بعد آپ نے اس کو پرعمل کرنا ہے حوالہ پھر سن لیں بخاری شریف کا بیان کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے مالک حویرس اور یہی عمل روایت کیا ہے جناب ابو حمید سائے نے بھی ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نماز دس صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی تھی اور دس صحابہ اکرام میں تصدیق کی تھی کہ تمہاری نماز نبی سسرم کی نماز کی طرح کی ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ آپ کی سنت ہے اور اس سنت کو ہم نے اپنانا ہے اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی بھی آخر کوئی دلیل ہوگی کیوں نہیں کرتے میرے بھائی ہمارے وہ دوست جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نماز کا حصہ نہیں ہے بلکہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے آپ ایسے کرتے تھے میرے بھائی میری پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی ہمارے لیے نمونہ تھے آئیڈیل تھے اور قابل حجت تھے اور بڑھاپے میں بھی آپ ہمارے نبی تھے ہمارے رسول تھے ہمارے لیے قابل عمل تھے قابل حجت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو خبردار کر دیتے کہ دیکھو یہ نماز کا عمل نہیں ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے یہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں لیکن ایسی کوئی چیز آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہے یہ نماز کی سنت ہے بڑھاپے کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہے مالک ابن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے آپ سے نماز کا طریقہ جاننے کے لیے آئے تھے اور آپ نے واپس جاتے ہوئے ان سے کیا کہا تھا سلو کہ ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی اگر یہ چیز نماز کا حصہ نہ ہوتی تو آپ مارک بن وارث سے کہتے ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ چیز جو ہے اس کو عمل نہ کرنا کیونکہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری امال ہیں ان میں تو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے شروع کے امال میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن شروع کے عمل میں پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے عمل اللہ نے رکھا ہو بعد میں منسوخ کر دیا ہو لیکن جو امال آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیے ہیں ان کے اوپر تو منسوخ ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا اس لیے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ جلسہ اسراحت یعنی کہ پہلی رکت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا بیٹھ کر پھر اٹھنا اور ایسی تیسری رکت کے دوسرے سجدے کے بعد پہلے بیٹھنا اچھی طرح پھر اٹھنا یہ آپ کی سنت ہے اسے جلسہ اسراحت کہتے ہیں بخاری شریف روایت موجود ہے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے مالک ابنس ابود میں روایت موجود ہے روایت بیان کرنے والے صحابی کے نام ہے ابو میرے بھائی اس کے بعد جب آپ بیٹھ کے ہیں اب آپ اٹھنے لگے ہیں تو یہاں پہ ایک اور سنت ہے اٹھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں اور ہاتھوں کے اوپر ٹیک لگا کے پھر آپ نے اٹھنا ہے اور اس سنت کو بھی انہی ابن عمارت نے روایت کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگتے اے احتمام زمین کے اوپر ٹیک لگاتے ثم قامہ پھر آپ اٹھتے تو اس انداز سے میرے بھائی آپ اٹھیں گے اور جب آپ کی دوسری رقت شروع ہوگی تو اب آپ صنا نہیں پڑھیں گے دعائیں استفتا نہیں پڑھیں گے سبحان اکلّہ نہیں پڑھیں گے اللہ باعد نہیں پڑھیں گے اور سکتہ نہیں کریں گے بلکہ آپ سورہ فاتحہ سے دوسری رکت کی ابتدا کریں گے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتی ہیں جناب ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رقت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سکتا نہیں کرتے تھے الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دوسری رکت کا آغاز کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ اونچی واضح سے پڑھتے تھے لیکن اس سے پہلے بسم اللہ آستہ واض سے پڑھی جائے گی کیونکہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کسی بھی صورت کی ابتدا سے پہلے تو میرے بھائی دوسری رکت بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رقت پڑھی تھی ویسے ہی قیام ویسے ہی ویسے ہی قوما ویسے ہی پہلا سجدہ دو سجدوں کے مابین بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا اور اب آگی باری کس کی تشہد کی اب کس کی باری آگی میرے بھائی دو رختیں آپ کی ہو چکی ہیں اب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے تشہد کے لیے آپ کیسے بیٹھیں گے تشہد میں بیٹھنے کا آپ کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر بیٹھیں گے اور اس کے اوپر اپنی ران کو اپنی شرین کو رکھیں گے یعنی کہ بائیں پاؤں کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے بائیں پاؤں کو آپ, بائیں پاؤں کو آپ موڑیں گے اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے اور دایا پاؤں آپ کھڑا رکھیں گے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس جانب ہوگا قبلے کی طرف ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے یعنی کہ اگر آپ کا پاؤں ایسے ہے تو یہ دیکھیں انگلیاں جو ہیں انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو انگلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو باقی پاؤں کا رخ جو ہوگا پیچھے کی جانب ہوگا تو اس انداز سے آپ پہلے شو میں بیٹھیں گے اور اگر کوئی بیمار ہے کوئی بوڑھا ہے تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنے کی بجائے بچھا بھی سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیا آیا ہے کہ دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے گھٹنے پہ رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھیں گے یا پھر دائیں ہاتھ کو آپ دائیں ران پہ رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھیں دونوں طریقے ثابت ہیں دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور گزارش پھر کہ نبی اسلم کے اکثر اکثر جو آپ کے عمل ہیں وہ ایک طرح کے ہیں کئی کئی جگہ پہ آپ نے دو طرح عمل کیا ہے وہاں پہ دونوں سنتے ہیں دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ دونوں عمل صحیح حدیث سے ثابت ہوں ضعیف روایت میں نہ آئے ہوں کسی من روایت کا حصہ نہ ہوں۔ تو جب دونوں عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوں گے دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں کبھی اس, کے اوپر کبھی اس کے اوپر اور دین کو تقسیم نہیں کرنا ان کی یہ نہیں کہنا کہ یہ عمل جو ہے یہ مالکیوں کے لیے ہے یہ شافیوں کے لیے ہے یہ ہموں کے لیے ہے یہ حلفیوں کے لیے ہے نہیں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تقسیم اس انداز میں نہیں کی یہ چاروں ہمارے امام ہیں چاروں ہمارے رہنما ہیں ان کی ہدایات بھی یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ثابت ہو جائے سینے سے لگا لینا ہماری بات کو چھوڑ دینا اس لیے یہ دونوں کی دونوں سنتے ہیں کبھی آپ اس کو پر عمل کریں کبھی اس کو پر عمل کریں یہ نہ کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے وہ ان کے لیے نہیں دونوں ہی ہمارے لیے ہیں اور دونوں ہی ان کے لیے ہیں کبھی اس کو اوپر عمل کرنا ہے کبھی اس کو اوپر عمل کرنا ہے تو دائیں ہاتھ جو ہے آپ کبھی دائیں گھٹنے پہ رکھیں گے اور کبھی ران پہ بائیں ہاتھ کبھی بائیں پہ رکھیں گے کبھی بائیں ران پہ اور بازو بھی آپ دونوں رانوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اب میرے بھائی تشوت میں آپ بیٹھ چکے بیٹھتے ہوئے آپ کے انگلیوں کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے تین انداز ہو سکتے ہیں کتنے انداز میرے بھائی ان میں سے دو مسلم شریف میں آئے ہیں ایک ابو دو شریف میں آیا ہے اور یہ تینوں عمل جو ہیں آپ کی سنت ہیں تینوں کے اوپر آپ باری باری عمل کیا کریں اور یہاں بھی آپ نے دین کو تقسیم نہیں کرنا ایک طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تینوں یہ جو دائیں سائڈ کی انگلیاں ہیں دائیں ہاتھ کی دائیں سائڈ کی تین انگلیاں جو ہیں ان کو بند کر لیں کریں میرے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے بند کر لیا اب آپ اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پہ رکھیں یہ دیکھیں رکھ لیا اور یہ شہادت والی انگلی کھڑی رہے گی اس سے آپ اشارہ کرتے رہیں گے اس سے آپ دعا کرتے رہیں گے ابھی اس کی تفصیل بات میں بتاؤں گا فی الحال آپ یہ جان لیں یعنی کہ یہ تین انگلیاں آپ کی بند ہیں اور انگوٹھا آپ نے کس انگلی کے اوپر رکھا ہوا ہے درمیانی انگلی پہ اور شہادت والی انگلی جو ہے وہ کھڑی ہے اس کو آپ حرکت دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں حوالے ابھی دوں گا پہلے آپ یہ پہلا جو عمل میں بتایا یہ مصرف صحیح میں آتا ہے دوسرا حصہ دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہی آپ رکھیں گے لیکن اب انگوٹھا آپ نے درمیانی انگلی پہ نہیں رکھنا اب انگوٹھا آپ نے شہادت والی انگلی کے نیچے رکھنا یہ دیکھیں شہادت والی انگلی کے نیچے انگوٹھا رکھا ہوا ہے موڑ کر آپ نے اور اس کو کہتے ہیں عربی میں ترپن کی گرا گرا پرانے عربی لوگ جو تھے وہ ہنسے کیسے گنا کرتے تھے اس انداز میں گنتی بتایا کرتے یہ ان کے نزدیک ترپن تھا یہ ان کے نزدیک کیا ہے ترپن ہے قرآن جو عربی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان کے نظیر یہ تریپن ہے ٹھیک ہے تو برحال اس کو کہتے ہیں تریپن کی گرہ یہ دوسرا انداز ہو گیا یہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے تیسرا انداز جو ابو دو شریف میں آیا ہے حدیث کو بیان کرنے والی بن حجر ہیں اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دو انگلیاں یہ دائیں سیڈ واری بند کر لیں دو دو دو چھوٹی جو انگلیاں وہ آپ نے بند کر لیں درمیانی انگلی اور انگوٹھ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے کیا بنا دیا ہے دہرا اور شہادت والی انگلی کو آپ ہلا رہے ہیں حرکت دے رہے ہیں یہ تین انداز ہے میرے بھائی جو تینوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تینوں کے اوپر باری باری عمل کیا کریں اگر تینوں ذہن میں آپ نہیں بٹھا سکتے تو اس وجہ سے اگر آپ ایک کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک عمل ہمارا ہے دوسرا کسی اور کا ہے تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے میرے بھائی ہاں اپنی آسانی کے لیے اگر آپ کہتے میرے زیب میں نہیں بیٹھتا میرے لیے ایک ہی انداز کافی ہے تو کسی ایک انداز کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جب وہ ایک انداز آپ کو یاد ہو جائے پھر اس کے بعد آپ دوسرا انداز کبھی اپنا لیا کریں جب وہ بھی یاد ہو جائے پھر تیسرا اپنا لیا کریں یہ میرے پیارے نبی کی مختلف سنتے ہیں مختلف سے ثابت ہیں سب صحیح عادیث ہیں کوئی ان میں سے ضعیف روایت نہیں ہے کوئی نقاب اعتماد نہیں ہے باری باری ہر ایک عمل کرنے کی کوشش کریں اب میرے بھائی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس انگلی کو حرکت دینا کسی زمانے میں جو لوگ اس انگلی کو حرکت دیتے تھے لوگ ان کی اس انگلی کو ہی کاٹ دیتے تھے لیکن الحمدللہ اب علم پھیل چکا ہے نبی سلم کی احادیث پھیل چکی ہیں لوگوں میں نبی سلم سے محبت کا بہت زیادہ ہے اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا اب آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے بھی رہیں تو آپ کی انگلی کو کاٹنے کی کوئی حرکت نہیں کرے گا ان لیکن حوالہ پھر بھی ہمیں چاہیے آخر یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میرے بھائی نسائی شریف کے حدیث ہے اور فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع اسبعہو آپ نے اپنے انگلی کو اٹھایا یحرکوہا اسے حرکت دیتے رہے یدعو بہا اس کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے اس انگلی کے ساتھ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب دعا تو سے کی جاتی ہے؟ انگلی سے کیسے دعا کرتے تھے؟ زبان سے جب دعا کر رہے ہوتے تھے ساتھ سات اونی کو ہلاتے تھے یعنی کہ جب آپ کہتے السلام علیکم نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلام ہو تو آپ کے اوپر سلام کیا ہے میرے بھائیو دعا ہے یہ کیا ہے تو آپ کہے ایسے کر دیتے جب آپ کہتے اللہ علی محمد اے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازر فرما یہ دعا ہے ساتھ ہی انگلی ہلا دیتے جب آپ کہتے ہیں اللہ مبارک اللہ محمد یہ دعا ہے اے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظر فرما ساتھ ہی آپ انگلی ہلا دیتے رب کہتے ہیں انگلی ہلا دیتے کہتے ہیں انگلی ہلا دیتے جب بھی کوئی دعا کرتے آپ انگلی ہلا دیتے تو اس سے آپ کیا کرتے تھے انگلی دعا کرتے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ بھی اس انگلی کے اوپر رہتی تو شہود میں آپ کی نگاہ کس کے اوپر رہتی تھی انگلی کے اوپر تو اس انگلی کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے سلام کے آخر تک دعا جاری رہے گی یہ کہنا کہ اس انگلی کو ایک دفعہ ہلانا ہے جب اشاد اللہ اللہ پڑھا جائے گا تو میرے بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ایک ضعیف روایت آتی ہے نقابل اعتماد قسم کی اس کو آپ ان صحیح روایات کے مقابلے میں کیسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی ایک طرف وہ روایات ہیں جن کے اوپر کچھ شبہ نہیں ہے جن میں کوئی ایب نہیں ہے جن کے اوپر کوئی اتراج کی انگلی نہیں اٹھا سکتا دوسری طرف یہ نقابل اعتماد روایت ہے تو نقابل اعتماد روایت کو اوپر عمل کرنا صحیح روایات کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے میرے بھائی اب ہم فارغ ہو گئے ہیں آمال سے اب رہ گئے اقوال کہ عمل تو ہم نے جان لیے دائیں ہاتھ کہاں رکھیں گے بائیں کہاں رکھیں گے انگلی کے انداز کیا ہوں گے پاؤں کیسے رکھیں گے یہ سب کچھ ہم نے جان لیا اب قول کہنا کیا ہے ہم نے تو کی حالت میں ہم نے پڑھنا کیا ہے کہنا کیا ہے میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھے اور اس وقت آپ نے مجھے تشاوت سکھایا سکھانے کا انداز ایسے تھا جیسے آپ مجھے قرآن پاک کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں اور آپ نے کیا سکھایا یہ تشاوت سکھایا یہ تحیات سکھایا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عباد اللہ اشحد رسول یہ دعا کیا ہے یہ تو عقیدے کی اصلاح ہے یہ دعا کیا ہے یہ تو اللہ سے سرگوشیاں ہیں یہ دعا کیا ہے اس میں توحید و رسالت کا اقرار ہے اس میں بہت کچھ آ گیا ہے میرے بھائی جو دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں بڑی عمدہ ہیں بڑی آلہ ہیں ان کا کسی اور کی دعا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا مانا اس دعا کا اتہیات اللہ کہ میری ساری قولی باتیں جن یعنی کی میری وہ ساری باتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں آپ نے کہا نا اللہ کے لیے پھر جب دعا کی باری آتی ہے تو قبر پہ پہنچ جاتے ہیں پھر اس سے بیٹا مانگتے ہیں پھر اس سے رزق مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اللہ کے پاس سی کے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا سی ضروری ہے اور ابھی آپ نے کہا تھا اتہیات اللہ کہ میرے زبان سے جتنی بھی باتیں ادا ہوں گی سب کی سب اللہ کے لیے ہیں میرے بھائی خود بھی اور اپنے اپنے رشتے داروں سے بھی گزارش کریں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو اب وعدہ آپ کیا کر رہے ہیں للہ یا اللہ زبان سے میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں یہ کولی باتیں زبانی باتیں سب تیرے لیے ہیں للہ اللہ کے لیے اور بدنی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں وہ عبات جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں جیسے نماز ہے ٹھیک ہے یہ میری بدنی عبادتیں جو ہے ساری کی ساری کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے طباع کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے بات ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں جانور زیبا کروں گا کس کے لیے اور منت مانوں گا تو صرف کس کے لیے کسی قبر والے کے نام پہ منت کسی قبر کے اوپر جا کے وعدہ نہیں کروں گا کہ قبر والے بیٹا لے دے میں تیری قبر پہ دیکھ کروں گا تیری قبر پہ بکرا زیبہ کروں گا نہیں نہیں, نہیں نہیں ایسے کام نہیں کرنے رب کو ناراض نہیں کرنا تو میرے بھائی اب آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا وعدے پہ پکا رہنا ہے کہ ساری زبانی باتیں کولی باتیں بدنی باتیں مالی باتیں سب اللہ کے لیے کل ان فلا و نسخی و ہم قرآن یہی کہا کہہ کہ دو کہ میری نواز میری قربانی میری موت و حیات کا مقصد یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے آگے آپ کیا کہیں گے میرے بھائی السلام علیکم نبی ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کی برکتیں نازل ہوں یہ کون دعا کر رہا ہے امتی کر رہا ہے کس کے لیے اپنے نبی کے لیے یہ کون دعا کر رہا ہے امتی کس کے لیے اب امتی سے یہ پوچھا جائے تمہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا یا یہ سکھایا گیا تھا کہ نبی کی قبر پہ جا کے نبی سے مانگنا ارے تمہیں سکھایا یہ کیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا السلام علیکم نبی بھی آپ کے لیے دعا ہے درو شریف بھی آپ کے لیے دعا ہے اذان کے بعد جو آپ کہتے ہیں دعوات مربح یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے دعا کرنے والا امت ہی ہے جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اب بتائیں آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں گے یا اللہ کے رسول سے دعا کریں گے نہیں بول نہیں لگتا ہے دل نہیں کرتا جی اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے اور دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم نبی کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو سلامتی کون نازل کرے گا اللہ و رحمت اللہ اللہ کی رحمت نازل ہو وہ براکات ہوں اور اس کی برکتے نازل ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی اب آپ سوچ رہے السلام علیکم نبی اور رحمت اللہ براکات ہوں کہ اے نبی السلام آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں السلام علینا ہمارے اوپر سلام ہو پھر آپ کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر سلام ہو سلام نازر کس نے کرنا ہے سلامتی اللہ نے والا عباد اللہ صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلام ہو سارے اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے زندہ بھی مردہ بھی سارے آ گئے اشحد واللہ الہ الا اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے کتنے معبود ہیں عبادت کا اقدار کتنے ہیں تو پھر کسی اور سے آپ دعا کیوں کرتے ہیں دعا تو عبادت ہے کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد کے نارے کیوں لگاتے ہیں یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں یا غوث آدم کے نارے پھر کیوں لگاتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کو سچا اچھا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے پھر رکوع کسی اور کو کیوں کرتے ہیں سجدہ کسی اور کو کیوں کرتے ہیں کسی اور سے بیٹا کیوں مانگتے ہیں کسی اور سے رزق کیوں مانگتے ہیں وہ اشحد اللہ محمد عبد رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کیا ہیں بندے ہیں کیا ہیں بندے ہیں بندے, ہیں بندے پھر کیوں کہتے ہیں نور میں سے نور ہیں ابھی تو آپ نے دعا میں کہا اللہ کے بندے ہیں کاش ان دعاؤں کا ترجمہ ہمیں آ جائے تو ہمارا یعنی کہ پچانوے فیصد شرک ختم ہو جائے میرے بھائی تو آپ نے کیا کہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ہاں جی اس دعا میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے کتنے رسولوں کا ذکر ہے ایک کا تو پھر دین کس کا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارے علماء ہوئے امام ہوئے محترم ہوئے معزز ہوئے ہمارے محبوب ہوئے لیکن جن کی بات حرف آخر ہے جن کا دین ہے جن سے عبادت لی جائے گی جن کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی وہ صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیا کہا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے ریجیکٹ بھی جا کی جا سکتی ہے اور وہ شخصیت جن کی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی وہ یہ قبر والے ہیں صرف ایک آدمی ایک شخصیت ایک اصلی, ایک ذات باقی ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے معصوم ایک ہے معصوم کتنے ہیں بارہ امام معصوم یہ غلط عقیدہ ہے کہ بارہ امام معصوم ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے تو میرے بھائی یہ ہے تشہد یہ تشود آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے اب تیسری رکعت آپ مکمل کریں گے چوتھی رکعت مکمل کریں گے پھر آپ تشود بیٹھ جائیں گے تشود میں یہی اتحاد آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ دروج شریف پڑھیں گے کیا پڑھیں گے دروش شریف کا مطلب کیا یہ بھی جان لیں دیکھیں میرے بھائی پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی آپ نے ایسے ہی ہے نا اور اب نبی السلام کے اوپر دودھ پڑنے لگے آپ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دعا کرنی یہ ہے دعا کے اداب یہ کیا ہے دعا کے آداب پہلے اللہ کی حمد و سنا پھر نبی اسلم کے اوپر درو شریف اس کے بعد دعا یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ دعا کریں تو اللہ کو اپنے نبی کا واسطہ دیں یہ کہیں نہیں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واسطہ ہیں اللہ, اور اللہ مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں دین پہنچانے میں دین لانے میں قرآن پاک پہنچانے میں نماز کا طریقہ بتانے میں زکوٰۃ کا طریقہ بتانے میں روزوں کا طریقہ بتانے میں دعا کے آداب بتانے میں لیکن دعا میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے واسطہ بناؤ دعا میں واسطہ کس کو بنانا ہے وسیلہ کس کو بنانا ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے سیکھ لیں کس سے سیکھنا ہے میرے بھائی و حدیث سے سیکھ لیں میرے وہ دوست میرے وہ بھائی جو اب تک اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے اپنے نبی کے توفیل اپنے نبی کے حبیب اور توفیل صدقے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ذرا دھیان سے میری گفتگو سن لیں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرآن پاک نے دین ہمیں مکمل دیا ہے اور دین کا ایک حصہ ہے دعا دعا کے اداب بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں ہم دو شناب اللہ کی بیان کی جائے پھر نبی سسرم کے اوپر روسی پڑا جائے اور وسیلہ واسطہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن وہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے دعا میں کیا ہے قرآن پاک میں قرآن سب سے پہلا واسطہ وسیلا وہ استعمال کریں جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پاک نے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آرڈر دیا ہے ترغیب دی ہے لیکن افسوس یہ ہے ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ واسطہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے دعا میں استعمال کرو وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اور وہ وسیلہ واسطہ جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی پورے کا پورا ملک استعمال کرتا ہے آئیے جس وسیلے کے بارے میں قرآن پاک نے کہا اس کے بارے میں سنیں قرآن سے سنیں ولی اللہ حسن فضر بار اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اس کو پکارو اسے دعائیں کرو بہا ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے ہاں جی یہ وسیلہ واسطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں حالانکہ اس کا آڈر ہے قرآن پاک میں اور نبی وسلم کی عادیش میں اس کے اوپر عمل موجود ہے آپ کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے آپ اے اللہ کا بالکل اسمن ہو الگ سمیت بہی نفسک او علمتہ اہدم من خلقک اب استأثرت بہی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری وجلا احزانی آپ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے دعا, دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تُو نے اپنے کسی بھی بندے کو سکھایا ہے یا جو ت نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے یا وہ نام تُو نے کسی کو نہیں بتایا وہ علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے اللہ قرآن کو میرے غموں کے زیل ہونے کا ذریعہ بنا دے نبی سر نے اللہ کو کس چیز کے واسطے دیے ہیں اللہ کے ناموں کے اور فرمایا اللہ کے نام تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اپنے مخلوق کو سکھائے ایک جو قرآن میں نازر کیے اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں جو کسی کو پتا نہیں ہے پتا چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے پتا چلا عالم الغیب صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے تو براہ میرے بھائی نبی سلم کیا کہا کرتے تھے دعا میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا سگیس کہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہوئے فریاد کرتا ہوں اللہ کو واسع کسی کا دیا جا رہا ہے رحمت کا تو میرے بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تُو رزاق ہے مجھے رزق دے یا اللہ تیرے شافی ہونے کا تجھے واسق مجھے شفا دے یا تیرا نام ہے طباب بہت توبہ قبول کرنے والا یا اللہ میری توبہ قبول کر لے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تیرا نام ہے معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے فاف اس لیے مجھے معاف کر دے یہ اللہ کو واسطے دیے جا رہے اللہ کے ناموں کے اللہ کی صفات کے یہ دعا میں پہلا وسیلہ واسطہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات جی آئندہ یہ وسیلہ واسطہ استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے دوسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نیک عمل ہے میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا اشارہ کروں گا بخاری شریف کی حدیث ہے تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے پھر کیسے نکلے تھے اللہ کو اپنے, اپنے نیک نیکمال کے واسطے دیے تھے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے اور پھر غار کا وہ دروازہ کھلا تھا کہ نہیں کھلا تھا تو اب میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ کو نیک کمل کا واسطہ دے سکتے ہیں میرے بھائی یہاں ایک غور کرنا آپ نے ہم نے اس واقعے کو قبول کیوں کیا ہے کیا اس لیے ان تین آدمیوں کو فائدہ ہو گیا تھا نہیں ہم نے اس وقت قبول کیا جب اس کے اوپر مہور لگا دی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول مور نہ لگاتے اس واقعے کے اوپر تو چاہے یہ آدمی چیختے رہتے کمیں پیدا ہوا ہے چٹان ہٹ گئی تھی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا ہم نے بالکل نہیں ماننا تھا ہم تو بڑے کھڑے ہیں صاف سی بات ہے ہم تب مانتے ہیں جب اللہ کے رسول کی مور لگ جائے جب اللہ کے سور کی مور لگ گئی آپ کی سٹیمپ لگ گئی اب ہم کہتے ہیں کہ دعا میں اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا موقع پہ میرے پاس بہت تھوڑے پیسے تھے لیکن میں پھر بھی حج کرنے کے لیے آ گیا یا تجھے راضی کرنے کے لیے یا میرے اس نیک عمل کا واسطہ ہے میرے بیٹے کو شفا دے دے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ میرے بھائی جس چیز کو وسیلہ واسہ بنایا جا سکتا ہے وہ زندہ میں کیا کہہ رہا ہوں قبر والا نہیں کہہ رہا زندہ موجود کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ اللہ کا نیک آدمی سمتے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کوئی ولی ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ آج ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے صرف ہم انہی کی ولیت کی گارنٹی دے سکتے ہیں جن کی گارنٹی اللہ کے رسول دے چکے کسی اور کی ولاد کی گارنٹی ہم دے سکتے نہیں شیخ عبد القاد دلانی بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کیا ہم سو فیصد کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی سب باتیں قبول ہو چکی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے ان کے کردار سے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں لگتا یہ ہے کہ اللہ کے بہت عبادت کرنے والے تھے لیکن کیا واقعی وہ ولی تھے واقعی جنتی تھے یہ ہم معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں اللہ کا اختیار ہمارا اختیار نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ جنتی ہوں گے امید کرتے ہیں لیکن سٹیمپ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے میرے بھائی لگتا ہے مجھے یہ قید بھی صاف کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سر تھوڑے سے ہر رہے ہیں صحیح نہیں ہر رہے بخاری شریف کی حدیث ہے کس کتاب کی بخاری شریف کی حدیث ہے غزوہ خیبر ہے خیبر کی لڑائی کا موقع ہے خیبر مدینہ کے قریب ہی ہے یہاں کا موقع ہے لڑائی ہو رہی ہے صحابہ کرام ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحابی ہے اور وہ بڑے زوروں سے جہاد کر رہا ہے کافروں کی گزلیں اتار رہا ہے بڑے شجاعت سے لڑ رہا ہے دادے شجاعت دے رہا ہے صحابہ کرام اس کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں جہاد تو اس نے کیا ہے سوچ رہے ہیں جہاد کا حق تو اس نے ادا کیا ہے یہ اس آدمی کے کو اوپر کون رشک کر رہے ہیں جس آدمی کے اوپر صحابہ کرام رشک کرے وہ ولی ہے کہ نہیں وہ تو ولی ہوگا نا ایسے ہی ہے میرے بھائی سنیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کریں آپ بڑے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بھی جنتی وہ بھی اللہ کا پکا ولی اور یہ جہنمی سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں میرے بھائی اگر کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ نیک ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے مجھے امید ہے کہ جنتی ہوگا لیکن آخری بات کر دینا بلکہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ وہ پکا جنتی ہے پھر کہتے ہیں اب اور جنتوں کو اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا اور ہم نوز بلّہ اس قدر گساخی اللہ کی کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمارے ولی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اڑ کر بیٹھ جائیں گے جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے جب تک میرے مریدوں کو نہیں جنت میں بھیجا جاتا میں نہیں جاؤں گا ما قدر اللہ کا قدری ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے یہ دیکھیے اس آدمی کے بارے میں جس نے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا اور صحابہ کرام اس سے اپنے سے بھی بہتر سمجھ رہے تھے ایک صحابی نے کہا میں جائدہ لیتا ہوں چکر کیا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آگے جا کے اس آدمی نے جب اسے زخم آیا خودکشی کر لی اس نے کیا, کیا اب یہ صحابی واپس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا بھائی کیا ہوا آج اس انداز میں گواہی کیوں دی جا رہی ہے فرمایا اللہ کے رسول جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم میں جائے گا ہم سب حیران ہوئے تھے میں نے اس کا پیچھا کیا اس نے خودکشی کی اور آپ کے فرمان کے مطابق جہنم میں چلا گیا ہاں جی میرے بھائی جس آدمی کو صحابہ کرام ولی سم رہے تھے ولی نہ نکلا جہنمی نکلا اور جس کو آپ ولی سمتی ہیں ان کا کیا بنے گا میرے بھائی نہ کسی کے جنتی ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ دیں نہ کسی کے اوپر یہ فتوا لگائیں کہ وہ جہنمی ہے اللہ کے سبردی معاملات کر دیں اللہ کے سبردی معاملات کر دیں تو برحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہماری بات کیا ہو رہی تھی تیسرا وسیلہ واسطہ یہ ہے کہ جس کو آپ ولی سمتے ہیں اللہ کا نیک بندہ سمتے ہیں آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری گزارش ہے میرے لیے دعا کریں یہ اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا ذات کا ذات کا نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کرنے والا یہ کہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے حق سے دعا قبول کر کس کے حق سے بیت اللہ مخلوق ہے کہ نہیں چاہے جتنا بھی بیت اللہ عظیم ہے, ہے تو مخلوق نہ تو فرمایا جو یہ کہے کہ بیت اللہ کے حق سے میری دعا قبول کر یا یہ کہے اپنے انبیاء کرام علی السلام اسلام کے حق سے دعا قبول کر یا یہ کہے کہ عرش کے حق سے دعا قبول کر فرشتوں کے حق سے دعا قبول کر فرمایا اس کا یہ کہنا مکرو ہے ایسی دعا مکرو ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے میرے بھائی اپنی دعا میں یہ کہنا کہ اس کے وسیلے سے اس کے واسطے سے اس کی ذات سے یہ درست نہیں ہے تو اتحیات میں آپ کیا کریں گے شو میں پہلے اتحیات پڑیں گے پھر آپ کے اوپر درود پڑیں گے درود کا معنی بھی بیان کرنا چاہیے تھا لیکن میرے بھائی مادو کے ساتھ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے درود کا مانا خود پڑھ لیں لیکن ایک میرا پیغام یاد رکھیں کہ درود کو کا مقصد دین میں رہنا چاہیے درود بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے درود بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے کرنے والا کون ہے مقتدی امتی اور درود شریف کے بعد آپ کیا کریں گے اب آپ دیگر دعائیں کریں گے اور سب سے پہلے ان دعاؤں کو ترجیح دیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں پھر آپ کو اور دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن عربی میں اردو یا پنجابی یا ہندی یا انگلش میں نہیں لیکن ایک دعا لازمن کریں کیونکہ اللہ کے کی رسول نے حکم دیا ہے اور وہ دعا یہ ہے اللہ من عذاب القبر اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اللہ من کم ادا بالقبری و اودبی کا عذاب جہنم اللہ <سؤال> جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تجھے اپنے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تیری پناہ میں دیتا ہوں کم انفطر تل محیہ المماد یا زندگی میں بڑے فتنے ہیں مرنے کے بعد بھی بڑے فتنے ہیں یا ان فتنوں سے مجھے بچا لے ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں من فتنة دجال. یا اللہ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے یا اللہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ دیتا ہوں دیگر دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں میرے بھائی بہت سی دعائیں ہیں موضوع بڑا اچھا ہے اور دل چاہتا تھا کہ اس کو اچھی طرح مکمل کیا جائے لیکن وقت کم ہے لیکن آخری تشاوت کے بیٹھنے کے بارے میں کے بات میں رکھیں آخری تشاد کے بیٹھنے کے بارے میں کچھ ہمارے دوست ہمارے احباب عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے میں فرق کرتے ہیں میرے بھائی عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے آخر تشہد میں کیسے بیٹھیں گے دائیں بائیں کو آپ دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے بیٹھیں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ ہے ساتھ ساتھ بیٹھیں میرے بھائی دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں بائیں پاؤں کو آپ دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال دیں اور اپنی ران کے اوپر بیٹھے سرین کے اوپر میرے بھائی سیکھیں سیکھیں اس کو کہتے ہیں تورک آخری تشاد کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا کر دیں بائیں پاؤں کو دائیں پلی کے نیچے سے نکال کے باہر کر دیں اور بیٹھنا کس کے اوپر ہے اپنی ران کے اوپر اپنی سرین کے اوپر ٹھیک ہے پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھنا پہلے تشاعد میں آپ بیٹھے تھے کس چیز کے اوپر اپنے بائیں پاؤں کے اوپر اور آخری تشاد میں آپ کس کے اوپر بیٹھیں گے اپنے کولے کے اوپر اپنی ران کے اوپر اپنی شرین کے اوپر اور دائیں پاؤں کھڑا رکھیں گے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے دائیں پنلی سے نکال کے باہر کر دیں گے یہ ہے میرے بھائی صحیح طریقہ جو حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تبابط ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق فرمائیں نماز کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے ہاں سلام پھیرنا رہے گا معذت کے ساتھ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سائڈ پہ آپ کہیں السلام علیکم رحمت اللہ بائیں سائڈ پہ کہیں السلام علیکم رحمت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ السلام علیکم کہتے تھے ہمیں پیچھے سے آپ کی رخساروں کی سفیدی نظر آتی تھی یعنی کہ ایسے کرتے تھے پیچھے سے سفیدی نظر آتی تھی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم تین طریقے ہو گئے کتنے ہو گئے پہلا طریقہ کیا ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ دوسرا طریقہ کیا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ اور تیسرا طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم تو یہ تین طریقے ہیں اور نماز کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے اللہ اکبر پھر آپ کہیں گے تین بار اسفر اللہ اسفر اللہ افر اللہ اللہ منت السلام امن کا السلام تبارک تا یاد یہ دعائیں اللہ کے رسول والی کریں بھائی کیا کرتے ہیں نماز کے فوروں بعد یہ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے میرے بھائی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے تو آپ کو ان اذکار سے بھی محبت ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کرتے تھے نماز کے فوراً بعد پہلے آپ اللہ اکبر کہیں تین دفعہ اللہ کہیں پھر اللہ محمۃ السلام منت السلام پھر لا اللہ پھر آئے تلکرسی پھر تینوں کل پھر تینتیس مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ، للہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ لا شرک اللہ لہو الملک ولہ الحمد پہلے وہ دعائیں کریں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں یہ دعائیں آپ کو مل سکتی ہیں ایک ایسی کتاب میں جو پاکٹ سائز کی ہے دو تین ریال کی آتی ہے اردو والی آپ لے لیں اس کا نام ہے ہسن المسلم کیا نام ہے یہ کتاب خریدنے اس میں وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق